شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف اولی بتر الف لامی اہل روم مغلوب ہو گئے غنبهم سیغلبون نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے فی بضع سنید للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذن يفرح المؤمنون چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے بِنصر اللہ من يشاء وهو یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے وعد اللہ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 وَاَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوا بَأْسًا أَكْثَرَ بِمَّا عَمَرُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كانوا کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تمین پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا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 تقوم يتفرقون اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے آمنوا وعملوا الصالحات فهم في تو جو لوگ ایماندار اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے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 اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو نل اور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 مَ نُكُم مِ شُركَ أَفِي مَا رَزَقُنَاكُم فَأَنكُم فيِيهِ سَوَ فَأَن تُ فيِيهِ سَواءُم سواء تَخَافَُهُم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 تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں فأقم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 مومن اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرقوں میں نہ ہونا مینلیا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 انقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا ام انزلنا علیہ سلطانا فہو يتکلم بما کانو بهی يشرکون کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب بے برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند چند کرنے والے ہیں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 یذيقهم بعضا الذي يعملون لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان, کو ان کے باذ اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ بعض آ جائیں الرسی فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذين من قبل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 بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہی لر ہم شروتی والی ککمتی والی تجری پھول کو بھی امیری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 وعلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 لا تسمع ولا تسمع اذا تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہوتی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 اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے ان وعد اللہ لا اللہ لا پس تم صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں